جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل رحمانے کر لی تھی کالا اچھا <سؤال> جی اب آگے جیس نفی جہد بلم بلام تاکید بنو تاک ثقیلا و خفیق بل یقل اصل میں کیا تھا لم یا قبل تھا باو مضموم تھا ماقبل ساکن تھا باؤ کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا اور واؤ خود گر گیا التقاء ساکین ہو گیا تو لم یکل ہو گیا لم یکلا واپس آ جائے گا یہاں پہ لم یکلا اصل میں کیا تھا لم یک ولا تھا لم یک ولا تھا تو واؤ کی حرکت کو ماکبل کو دے دی تو یہاں پلتکا ساکینین تھا اس لیے واؤ میں موجود رہے گا کیا ہو گیا لم یکلا لم یکم لم یکولو لم تک تکول لم تقولہ لم یکل اصل میں تھا تھا لم یکل نہ تھا واؤ مضمون تھا ماں قبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو قبل کو دے دی تو کیا ہو گیا لم یقول نہ ہو گیا واؤ اور لم تو ساکن جمع ہو گئے تو واؤ گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے تو کیا بن جائے گا لم یکل لم تقل تقول تھا لم تقولہ لم تقولو لم تقولی لم تقولہ لم تقول نہ لم تقبول نہ تھا لم اقل اصل لم اقول تھا تو واؤ کی حرکت کو گئی اور التقاء ساکنین سے گر گیا تو لم اقل اور لم نقل اصل میں لم نقول تھا اچھا یہ لم یوکل اصل میں کیا تھا لم یق تھا لم یون سر لم یق یو لم یون سر لم یق تھا لم یق تھا واو کیا تھا و او پہ فتح تھا واؤ پہ فتح تھا ماقبل قبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو ماقبل قبل کو دیا اور اس کو الف سے بدل دیا اس کو کس سے بدل دیا الب سے بدل دیا و او فتح ماقبل قبل کو دیا اور اس کو یو والا قانون لگایا نا تو اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا تو اس کو الب سے بدل دیا تو کیا بن گیا لم یوقال لم یقال قال الف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لم یقل سمجھ رہے ہیں بات کو لم یو لم یو لم یو لم تل لم تالا لم یو اصل میں کیا تھا لم یوق تھا لم یوک تھا وہ مفتو تھا ماکبل ساکن تھا وہ کی حرکت کو ماکبل کو دیا اور اس کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا لم یو نہ ہو گیا الف اللہ دو ساکن جمع ہو گئے علی <الف> گر جائے گا التقاش ساکنین کی وجہ سے تو کیا جائے گا لم یوکلنا لم تک لم تکال لم تک لم تک لم تکالم تکلنا لم اقل اصل میں کیا تھا لم اکول تھا لم اکال ہوا پھر لم اکل ہو گیا لم نقل اصل میں لم نقول تھا لم نقال ہوا پھر لم نقل ہو گیا آج جی اب آ جائیں جی لام تاکید بنو سکیلا لیکول لکو لا لکول اصل میں کیا تھا لا سرن لا سرن لک وا لک وا و مضمون تھا قبل ساکن تھا حرکت کو قبل کو دے دیا تو کیا بن گیا تھا نا تو کیا بن جائے گا لکو لان لیک یہ کیا تھا لن سرنا لا لا يقولن توشکار کا تو لا تقولن لا تقولن لا يقولن لا تقولن لا تقولان لا تقولن لا تقولن لا تقولن لا تقولن لا اقولن لا نقولن لا اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا ليون ليون سرنا ليون سرنا تو ليون سرنا کے وزن پہ لائیں لا يقولن اصل میں کیا تھا لا يقولن لا يق ولنا وا مفتو تھا قبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو ما کبل کو دے دیا اور واؤ کو الس سے بدل دیا یوکالو قانون کے تحت تو کیا بن گیا للنا سے لنا سے لک ول سے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے لک ولنا تو اس کی حرکت کو ماقبل کو کیا بن جائے گا لن ٹھیک ہے نا لک ولنا کی کو کو دے دیں گے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لق تو اس یو قالو والا قانون لگے گا لُکالانا تُالان تلا تالا تال لالن کالا اچھا اب خفیفہ کی طرف لَََََََََََََََ لك اصل میں كيا تھا لك تھا سرن تھا تو واقعی ضمہ کو ماکبل کو دے دیا تو کیا بن گیا جی لتکول اور اس سے مجھول میں کیا جائے گا اصل میں کیا تھا تو مخصوط تھا ماں کا اس ساکھ اسکالرشپ بدل لیں گے تو کیا لیں گے اچھا؟ ان کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا آپ دیکھیں گے آہستہ سے زبان پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گے اچھا جی اب آ جائے امر کی گتان آ گئی لیکل نقل میں وہی کروں گا غائب اور غائب اور متکلّم اکٹھے ہو جائیں گے اور حاضر کے ارادہ کروں گا عمر کے اندر جس میں کرتا رہوں گا دانے لی یا کل تو جی اصل میں کیا تھا لی یقل اصل میں کیا تھا لی یق ول تھا لی یکل لی یق و اب کیا ہوا لی کی طرح تو واو کی واؤ کا زماں ماکل کو دیا تو کیا بن گیا لی یقول لی یقول واؤ اور لام ساکن تھے التقائے ساکن کیسے واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لی یقل اکول لی اکولا لی یک سرا لین کسی کا عمر کا ایسے آتا ہے نا تو لیک ولا تو لی اکولو لی میں کیا تھا لی تھا پھر اس سے لی تقل لی نہ لی یق تھا لیک کی حرکت کو ماک کبل کو دیا لی یقول لی یقول نہ ہو گیا لی یقول نہ تو واور لام ساکن تھے تو گر جائے گا لی یقول نہ لی اکول اصل میں لیا تھا اور لینق اصل میں نقول تھا ٹھیک ہے میں جھول کا سیگا لی یوکل لیوکل اصل میں کیا تھا لی یوک ول تھا لی ایسے کیے تھا تو ایسا تھا تو آپ دیکھیں کیسے بنے گاؤتو تھا ماقبل ساکن تھا تو الف کی حرکت واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا اس واؤ کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا لیوکالف اور لام دو سال ہو گئے تو الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لیوکل لی پھر اب آ جائ تھا مجھولا جائے گا نالن ٹھیک ہے نا پانچ سیگے آتے ہیں اس کے اندر سے یہ تو سیر غائب اور متکلی والے ہو گئے اب حاضر والے سیگے آ گئے کولو کولی کولا کل نہ کل آپ یہ دیکھیں ذرا کل امر ہے نا امر پڑھیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کل ود کل افضور فلک کل افزور الناس کل یا پھر اوم ہر جگہ پہ استعمال کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کل اصل میں کیا تھا ذرا سمجھیے کل اصل تھا جیسے کہ انصر ہے نا انصر انصر کے وزن پہ لائیں اس کو اق تھا کیا تھا اقبول عن اقول عنصر ٹھیک ہے اقولع عنصر واؤ مضموم تھا ہاں مضموم تھا ماہ قبل ساکن تھا واؤ مضموم تھا ماہ قبل ساکن تھا کافت تھا ساکن تھا اک ول اک ول تو اب کیا ہوگا واؤ ذمہ ماں قبل ساکن واؤ کی حرکت کو ماں قبل کو دیں گے حرکت کو قبل کو دیں گے. تو کیا بن جائے گا اُقْ اقول کیا ہو جائے گا اوکول اوکول ٹھیک ہے تو واؤ اور لام دو ساکن جمع ہو گئے واؤ اور لام دو ساکن جمع ہو گئے تو کیا ہو جائے گا واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا اقل کیا ہو جائے گا اقل لیکن اس کی جو عمل کے جو شروع میں حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حمزہ وصلی ہی ہوتا ہے جب حمزہ وسلی ہے تو حمزہ وصلی ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ گر جائے کرتا ہے ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے تو کل ہے تو کاف, کاف پہ تو جمع آ چکا ہے کاف پہ تو جمع آ چکا ہے تو اس حمزہ وسلی کی ضرورت کیا ہے پھر شروع میں تو اس کو گرا دیں گے تو کیا بنے گا کل کل سمجھ رہے ہیں بات کو کل ٹھیک ہے کل کولا اصل میں کیا تھا انصر انصرا اکولا تھا اصل میں کیا تھا اک ولا اکولا یہاں پہ واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے تو کیا بن جائے گا اکولا اکولا اکولا ٹھیک ہے ہو گیا تو جب اکولا ہو گیا تو اب یہاں پہ تو لام ویسے ہی متحرک ہے تو اس لیے واؤ نہیں گرے گا لیکن حمزہ وصلی شروع میں ہے تو وہ گر جائے گا کیونکہ کاف کے اوپر ہے تو کیا ہو جائے گا کولا کل کولو تھا تو کیا بن جائے گا کولو کولی اصل میں کیا تھا اکولی تھا تو یہ کیا ہو جائے گا اکولی سے کولی کولا کولنا اصل میں کیا تھا کلنا اصل میں کیا تھا اکولنا تھا ٹھیک ہے کولنا اصل میں کیا تھا اکولنا تو کیا ہو جائے گا اکولنا کی حرکت کو ماں قبل کو دیا تو کیا بن گیا اکولنا اکولنا وہ گر جائے گا التکار ساکنین کے سے کیا ہو جائے گا اکولنا اور پھر حمزہ وصلی بھی گر جائے گا تو کیا بن جائے گا کلنا اچھا کلنا یاد رکھیں اب یہاں پہ کلنا آ رہا ہے نا یہ کلنا دو جگہ پہلے بھی آیا ہے دو جگہ پہلے بھی آیا ہے. کلنا کس کون سی جگہ پہ آیا تھا کون سے سی سیگے تھے یہ کلنا کلا دو جگہ پہلے بھی آیا ہے ہاں ماضی معروف اور ماضی مجھول کے اندر ماضی معروف اور ماضی مجھول کے اندر لیکن وہاں پہ کون سے سیگے کون سے تھے جمع مونس غائب کے سیگے تھے دونوں وہاں پہ جمع مونس غائب کے سیگے تھے مجھول اور معروف کے ناس. یہاں پہ حاضر کا امر حاضر امر حاضر کا جمع مونس حاضر کے سیگے ہیں جمع مونس حاضر امر کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ بندے کو تو کلنا کا مطلب اب جو آئے گا تو کہو تم سب عورتیں کلنا ٹھیک ہے تو اب مجھول کیسے آئے گا لیتو کل لیتو کل اصل میں کیا تھا لیتو قول تھا لیتو سر دیکھیں نا کتنا آسان مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے بندے کو ہاں آپ ہیں وہ جب تعلیلیں کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ سیگے وہ یاد ہوں آپ کو قوانین یاد ہوں اور آپ چلاتے جائیں بڑا مزہ آتا ہے آدمی کو بندہ کہتا ہے یہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا خود بخود ذہن چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیتو قول لیتکل اصل میں کیا تھا لتوکل تھا لتون سر تھا لتوکول تھا وہ مفتو تھا ما کبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو ما کو دیا اس کو علیف سے بدل دیا تو کیا بن گیا لیتو کال لال الف لام دو ساکن جمع ہو گیا الف گر جائے گا تو کیا بنے گا لتوکلتو کالا لیتو کالو لتو کالی لتو کالا ٹھیک ہے یہ تو امر مجھول کشی کا تھا نا لتوکل سر اچھا ابان سکیلا وہ کیسے گا کولن نہ کولانے کولن نہ کولن نہ کولن نہ نے وہی ایسا جائے گا اخ ولن نہ تھا اک نہ تھا اک وولن نہ تھا تو اس کی ز... کا... کا... واؤ کی حرکت کو ماں قبل کو دیں گے اور وہ س... جو رہے گا تو کیا جائے گا لیکن دیکھیں یہاں پہ واؤ رہے گا کل تھا نا کل سے کولن کیوں واؤ رہے گا یہاں پہ نون سکیلا جو آرہا ہے نون سکیلا کے اندر اور جو خالی امر تھا اس کے اندر یہاں پہ التقاع ساکنین والا قانون نہیں لگ سکتا کیونکہ لام اس کے بعد جو آرہا ہے وہ کیا آرہا ہے لام پر حرکت ہے تو التقاع ساکنین کا قانون لگے گا ہی نہیں اس لیے تو کیا ہو جائے گا کولن نہ کولان کو لن کو اچھا جی لی تال لی تو لی تو کالو لی تالی بڑا مزہ آتا ہے گردان بھی کرتے ہوئے یہ بھی ہو گیا ہو جائے گا مزہ آتا ہے جی بہت مزے کی کرتا